اتنا اپنے نفس پر اپنی ذات پر اعتماد ہو جس ہوتا وہی ہے سمجھ نہیں آ رہی صبر فرد ہے بولو کیا یعنی اعتماد ہو تبلیغ کے دوران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 تو بھئی وہ خاص خاصاں خاص قائدی رکھنی تھی آپ نے یہ صوفیاء <jamais> کرام جو ہوتے ہیں نا صوفیاء کرام <stains> اولیاء کرام یا شیر ربانی جگہ ان <Antwort> جیسے جو لوگ ہوتے ہیں یہ خواص شمار ہوتے ہیں ان یہ سینا با سینا راگ منتقل کرتے ہیں اللہ کی توحید اور مارفت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 منافق علادہ ہو جاتے ہیں مومن جو نہیں مانتے وہ منافق ہو جاتے ہیں جو مانتے ہیں وہ مومن ہو جاتے ہیں گرد ہو جاتے ہیں جب دین کی تبلیغ اگر ہوگی سمجھو تو ایمان ملے گا بہت تبلیغ تبلیغ دین کی جب مکمل ہوگی پوری ہوگی کوئی حصہ چھپایا نہیں جائے گا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 نہ پیسہ دولت مقصود بنائے نہ کسی لالچ میں آئے نہ کسی کے خوف میں آئے اللہ جل شاہ رحو کا دین کتنا ہے مکمل پہنچا دے چاہے بادشاہوں خلاف چاہے خلاف چاہے کے خلاف ہو چاہے کے خلاف ہو چاہے عوام کے خلاف ہو چاہے کے خلاف ہو چاہے پیروں کے خلاف ہو <تصفح> کوئی اس پر مرتا ہے سرتا ہے چلتا ہے لڑتا ہے جو کرتا ہے اس کی پرواہ نہ کرے دین کو مکمل پہنچائے تاکہ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 ہے کچھ بھی نہ لے جاؤ ویسے لاکھ لے لو ہی سے بتاؤ لوگ کدھر زیادہ ہوں گے کچھ بھی نہیں ہونا ادھر کتار لگ جائیں گی جدھر بدن بندہ جانا ہے بندے دلازج جانے, دلازج جانے دلازج.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 حضرت عمر سونے نے پوری کر دیکھیے چلو لکھنا یہ کرایہ کبھی پاک صلی اللہ نے فرمایا سمجھ آئی کہ نہیں برکتیں کی دعا ہو رہی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 کے دوسرا آپ کریں. کے میں سب سے رائے میں جو خاموش رہتے ہیں ان سے بھی اور جو حکمرانوں ہاں ہاں کو بات کرتے ہیں شوق صاحب نے تیسرا میں نے ادھر کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ نے میری کے لیے صبح کے وقت میں برکت رکھ دی ہے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 کدھر جائے خدا بندہ جتنے ساد بندے کدھر جائے کہ سلطانی بھی آئی ہے درویشی بھی آئی <تصفيق> اللہ کریمہ دیکھ ادھر جائے تیرے سدھے سادھے مسلمان جنہوں دجل و فریب نہیں ہوں گا جنہوں مکاری نہیں ہوں گی جنہوں منافقت نہیں ہوں گی جنہوں دھوکے بازی نہیں ہوں گی کیوں یا اللہ بادشاہ بھی مکار ہے ہاں پسر ویش بھی سہارہ ندینہ ادھر ہے وہ ہاں <تصفح> ہی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 اور یہ بیٹھ یہ کہتے کیا ہے کیسے یہ ہے کہ ہم حقیقت والے ہیں ارے وانتی شریعت تو پہلے ہے پھر اس کے آل بعد طریقت ہے اس کے بعد حقیقت ہے شریعت میں تو تو پہنچا نہیں اور اگر تمہیں کوئی کہے میرے پاس مکھن ہے توجہ میرے پاس لیکن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 نبیوں کے وارث بن کر سمجھانا نہیں جو